اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم تحقیق اللہ نے تمہارے لئے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا مطلب توڑنا فرض کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے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 اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک بات چھپا کر کہی پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو بتائی اور کچھ ٹال دی پھر جب اس نبی نے اسے وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی اس نبی نے فرمایا مجھے خوب جاننے والے بہت باخبر اللہ نے خبر دی ہے ان تتبا الى الله فقد صدقت قلوبكما ان تتبا الى الله فقد صدقت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك اللهير اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے پس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبریل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَ كُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا أَجَرُوا النَّبِي تُمْ هِي اطَّلَاق <تصفيق> دَيْدِهِ تُو شَعِدْ إِسْكَ رَبْ إِسْكُوْ كُوْ سے بہتر بیمیاں بدلے میں دے دے مسلمان مومن فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اجازت دے دی کا یہ کفارہ سورہ معدہ انانوے میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کر کے شہد کا بھی استعمال کیا اور ماریہ رضی اللہ عنہ کا حق بھی ادا کیا بہوالے فتح القدیر اس عمر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے جمہور علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو راجح قول کے مطابق یہ قسم ہے اس کے لیے کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے پوال عیصر تفاصیر مزید دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 1463 کفارہ یمین کا مطلب ہے قسم کا کفوارہ دیکھیے سر معدہ آیتمبر 99 پھر وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ رضی اللہ عنہ کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کی تھی پھر یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جا کر بتلا دی پھر یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے ہم اپنی تقریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے راز فرمایا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہیں یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کو بتلا دیں گی کیونکہ وہ شریک کیونکہ وہ شریک معاملہ تھیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وہی کا نظول ہوتا تھا پھر یا تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی یہ شرط ان تطوبہ کا جواب محضوف ہے پھر اس کا مطلب ہے ان کا ایسی چیز کا پسند کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی بہوال فتح القدیر پھر یعنی نبی کے مقابلے میں تم جتھا بندی کرو گی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی کیوں اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی پھر یہ تنبیہ کے طور پر ازواج متحرات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے پھر صحیح بات صحیح کی جمع ہے لوٹ آنے والی بیوی بیوہ عورت کو ثیب اس لیے کہا جاتا ہے بیوہ عورت کو سیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خاون سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بے خاون رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی اے بے خیرا بکرون کی جمع ہے کوواری عورت اسے بکر اس لیے کہتے ہیں اسے بکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے مول فتح القدیر بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے یہ بن سے حضرت آسیہ مطلب فرون کی بیوی اور بکر سے حضرت مریم مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مراد ہے یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا جائے گا ممکن ہے کہ ایسا ہو لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا صحیح نہیں ہے جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کیونکہ کیونکہ سندن یہ روایات پائے اعتبار سے ساکت ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں علیھا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کفر کرنے والو تم آج ازر پیش نہ کرو یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُونُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ايمان والو تمنى اللہ کے خالص توبہ کرو شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ہی لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے جہنم اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت متم مطلب نکاح میں تھیں تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی پھر وہ دونوں رسول پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو اور دس سال کی عمر سے اور دس سال کی عمر کے بچوں میں نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو بھوال سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار چورانوے بھوال سنن ابی داود حدیث نمبر چار سو چورانوے اور جامع ترمیدی حدیث نمبر چار سو سات فقہ نے کہا ہے اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو بہوال تفسیر ابن کثیر پھر خالص توبہ یہ ہے کہ پہلا جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے دوسرا اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے تیسرا آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے چوتھا اگر اس کا تعلق حقوق کے لیے بات سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے اس کا اضالہ کرے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا پھر یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بچھا دیا جائے گا یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا جیسا کہ سورہ حدید میں تفصیل گزری اہل ایمان کہیں گے جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما پھر کفار کے ساتھ جہاد سلاح و قتال کے ساتھ اور منافقین سے ان پر حدود الہی قائم کر کے جب وہ ایسے کام کریں تو جب وہ ایسے کام کریں جو مجھے حد ہوں پھر یعنی دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درشتی اختیار کریں کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی کے متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہے پھر یعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر میں کا مطلب ہے کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت و غرابت ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری حالت کا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت میں اس کے مماثل ہو مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور لوت کی بیویوں کی ہے پھر یہاں خیانت سے مراد اسمت میں خیانت نہیں کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی تھی کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی بہوال فتح القدیر خیانت سے مراد ہے کہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ مجنون مطلب دیوانہ ہے اور لوت کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چگلیاں کھاتی تھیں پھر یعنی نو علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے پھر یہ انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت انہیں کہا گیا کافروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج متحرات کو تمبیح کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یا یعنی تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آ سکتی ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضرب الله مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون, فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أُرَادَ لَنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ كُلِّيَّةَ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل اور اس کے اعمال شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے ام يم يم بنت عمران التي احصنت فجاءها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اور مثال بیان فرمائی مریم بن عمران کی اور مثال بیان فرمائی مریم بن عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کی ترغیب سبات قدمی استقامت فدین اور شدائد میں صبر کے لیے نیز یہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی سہولت و شوکت ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا حضرت مریم کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی پھر کلیمات رب سے مراد شرائ الہی ہے شرائ ال ہیں پھر یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرما بردار عبادت گزار اور اصلاح و طاعت میں ممتاز تھا حدیث میں ہے جنتی عورتیں میں یا جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ ہیں محوال مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 293 سو ترانوے و مجمع الزواحد و مجمع نوی جلد صفحہ نمبر 357 سو سلسلہ صحیحہ چوتھی جلد صفحہ نمبر تیرہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت قوالد رضی اللہ عنہ ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھارہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے صورت التحریم اور آغاز ہوتا ہے صورت الملک کا تو سورت الملک ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں تیس رکو ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر وہ ذات بڑی ہے بابرکت ہے وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اللذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست ہے خوب بخشنے والا اللذی خلق سب عسما واتن طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فضجع البصر هل ترا من فطور وہ جس نے سات آسمان پر نیچے پیدا کیے جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا کیے اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی دراد دیکھتا ہے پھر بار بار نگاہ دوڑا تیری نگاہ زلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ماندی ہوگی وَلَقُدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا غُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور البتہ یقینا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقاں وهی تفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کی فضیلت پہ متعدد روایات آتی ہیں جن میں سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا بہوال جامع ترمیمزی حدیث نمبر 2891 و سنن ابی داود حدیث نمبر 1400 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3786 و اور مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر 299 اور دو اور تین دوسری روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی بہوال مجمع الزوائد مجمع الزوائد ساتویں جلد سفر نمبر دو سو ستر ذکا راہل فی صاحب الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار چھ سو جامع ترمیزی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے بہوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر چار سو چار ایک روایت شیخ البانی نے الصحیحہ میں نقل کی ہے سورت تبارک ہی من عذاب القبر اسلسلہ الصحیحہ للالبانی تیسری جلد صفحہ نمبر ایک سو اکتیس ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرط یہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو پھر تبارک کا سے ہے انما او و زیادہ بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں بعض نے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر تفاعل کا سیغہ مبالغے کے لیے ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ شاہ ہو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے امیر کو غریب غریب کو امیر کر دے کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا پھر روح ایک ایسی غیر مری چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے جو اسے ایمان و اعتاد کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب پھر یعنی کوئی تناقض کوئی کجی کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں بلکہ وہ بالکل بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہیں متعدد نہیں ہیں پھر بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کیا بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر یہ مزید تاکید ہے جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے پھر یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں دوسرے شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے بربہر میں بر و بہر میں راستوں کی نشان نشاندہی ہوتی ہے صورت النحل آیت نمبر سولہ پھر شہین گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو کہتے ہیں یہ قبی ترین آواز ہوتی ہے جہنم بھی گدھے کی طرح جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہا اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہا ہوگا